الحمد للہ <تصفيق> الحمد لله على من لا نبي بعد ولا رسول و كتاب صلی اللہ تلیہ و اصحابی اللہص الب الارباخلا اقبا وحم قنجوا اب الاتدا اعوذ الرحمۃ من الغرب آزہرجیم بسم اللہ البرحیم تبارکیب الملک العظيم کلشیم صدف اللہ و صدف رسول کریم درودشریف صل على محمد عل محمد کما صلی ابراہیم ولا عل آل ابراہیم اللّہ مبارک على محمد امع علی محمد مابارت علاء ابراہیم وا ابراہیم واجب الاحترام بزرگو اور عزیز دوستو پیش نظر آیت مبارکہ سورہ ملک کی پہلی آیت ہے جس کا مفہوم ہے تبارک اکلری کس قدر برگزیدہ ہستی ہے وہ ذات کس قدر مقدس ہے وہ ذات الرذیب ید ہل ملک جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے بہو آلہ کلشی انقدیر اور وہی ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا آج کی گزارشات میں جو بنیادی گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت اعمال کا معیار بھی چاہتے ہیں اور مقدار بھی چاہتے ہیں ایک ہوتی ہے مقدار کوانٹیٹی اور ایک ہوتی ہے معیار کوالٹی ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ہر چیز میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی سے اچھی چیز مل جائے گا. یعنی کوالٹی کے اعتبار سے بہتر سے بہترین کی تلاش میں انسان رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز اور فرم کے مالکان اپنے پروڈکٹ کے لیے اپنے ادارے میں باقاعدہ کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ رکھتے ہیں یعنی معیار کے شعبے کی نگہداشت کے لیے ملازمین رکھے جاتے ہیں اور عمومی طور پر کمپنیوں کے مالکان اپنے معیار کے ملازمین سے کہا کرتے ہیں کہ بھائی معیار پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کوالٹی کے اعتبار سے کسی قسم کا سمجھوتا قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے کنزیومر تک ہماری پروڈکٹ بہتر سے بہتر انداز میں پہنچنی چاہیے اگر کہیں ہمارے معیار میں کمی واقع ہو گئی تو ہمیں نقصان ہو جائے گا تو جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے چند ٹکوں کے لیے یا چند روپوں کے لیے معیار پر سمجھوتا نہیں کرتے ہیں تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے جنت اور انعامات کے لیے معیار پر فیصلے فرمائیں گے معیار پر فیصلہ ہوگا اعمال کے معیار کو دیکھا جائے گا چنانچہ حق تعلیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تخلیق کیا ہم نے موت اور زندگی کو لیمن و عملہ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں بہتر عمل کر کے آنے والا کون ہے تم میں سے ہمارے پاس جو زندگی گزار کر موت کے راستے سے ہمارے پاس آ رہا ہے وہ بہتر سے بہتر عمل لانے والا چنانچہ اعمال کا معیار جو ہے وہ اللہ کے ہاں بھی مقصود ہے اور دنیا میں بھی ہم معیار کی طرف توجہ رکھتے ہیں لہٰذا اس پر کوئی سمجھوتا قابل برداشت اور قبول نہیں ہے دیکھیں ایک عام سی مثال ہے کہ جو وزن کا پیمانہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں ایک من دو من تو ایک من سونے کا بھی وزن وہی ہوگا ایک من چاندی کا وزن بھی وہی ہوگا ایک من تانبے کا وزن بھی وہی ہوگا ایک من پیتل کا وزن بھی وہی ہوگا ایک من لوہے کا وزن بھی وہی ہوگا اور ایک من مٹی کا وزن بھی یہ سب ہم وزن ہوں گے ہر چیز ایک ایک من ہے مگر قیمت کے اعتبار سے جو قیمت ایک من سونے کی ہوگی وہ ایک من چاندی کی نہیں ہو سکتی اور جو قیمت ایک من چاندی کی ہوگی وہ پیتل اور تانبے کی نہیں ہو سکتی اور جو پیتل اور تانبے کی قیمت ہوگی وہ لوہے کی نہیں ہو سکتی اور جو لوہے کی قیمت ہو وہ مٹی کی نہیں ہو سکتی چنانچہ مسجد میں نماز پڑھنے والے سینکڑوں افراد ہوتے ہیں مگر کسی کی نماز کو اللہ رب العزت سونے کے بھاؤ قبول کریں گے کسی کی نماز کو چاندی کے بھاؤ قبول کریں گے کسی کی نماز کو پیتل اور تانبے کے بھاؤ پہ قبول کیا جائے گا کسی کو لوہے کے بھاؤ پر اور کوئی ایسا بھی کم نصیب ہوگا جس کے جس کو مٹی کے باو قبول قبولیت ملے گی بلکہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا مٹی کی تو کوئی حیثیت اور قیمت ہی نہیں ہوتی تو اعمال میں جتنا انسان جستجو اور کوشش اور محنت کرے اتنا اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر واپس ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کیونکہ وہ حاضر تو مسجد میں ہوتے ہیں مگر حضوری ان کی جو ہوتی ہے وہ دکان میں لگی ہوتی مسجد میں کھڑے ضرور ہوتے ہیں مگر دماغ اور دل ان کا دکان میں اٹکا ہوا ہوتا مسجد میں کھڑے ضرور ہوتے ہیں مگر دماغ اور دل اپنے کاروبار میں لگا ہوتا وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مسجد میں عصر کی نماز کے دوران امام صاحب سے بھول ہو گئی کہ پتہ نہیں میں نے تین رکعتیں پڑھائی ہیں کہ چار پڑھائی تو اس نے تین رکعتوں پہ سلام پھینک دی اور جو شک اور تردد تھا تو اپنے مقتدیوں سے امام صاحب پوچھنے لگے کہ ہم نے تین پڑھی ہیں کہ چار پڑھی ہیں مقتدی بھی سارے بے ہوش تھے کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہنے لگے نہیں پتا ہمیں بھی اندازہ نہیں کہ آپ نے تین پڑھائی ہیں کہ چار پڑھائی ایک صاحب تھے انہوں نے کہا آپ نے مولوی صاحب تین رکاتے پڑھائی بڑے خوش ہوئے کہنے لگے ماشاء آپ کو اندازہ ہو گیا کیسے تو وہ اس نے کہا میری دراصل چار دکانیں اور اثر کی نماز میں ہر رقت میں ایک دکان کا حساب مکمل کرتا ہوں آج تین کا حساب ہو گیا ایک کا باقی رہ گیا تو حاضری کسی کی نہیں ہوتی تو اعمال کا جو ہے اللہ کے ہاں اعمال کی کوالٹی دیکھی جاتی کوانٹٹی کچھ بھی ہو کم ہو زیادہ ہو اس پر فضل و کرم ہو جائے گا لیکن معیار کچھ بھی نہ ہو صفر ہو تو وہ پکڑ کی بات ہے اس میں پھر پکڑ کا اندیشہ ہے لہذا انسان کو اپنے اعمال کی طرف توجہ کرتے رہنا چاہیے کہ میرے اعمال کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں برابر ہو پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے صرف حاضری لگا دینا مسجد میں آ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا کیوں روزہ تو اس نے رکھ لیا ہے مگر یہ روزہ اس کا فاتح میں شمار ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے اعمال کو بچانے کے لیے وہ احتیاطیں نہیں کر رہا وہ خیال نہیں کر رہا جس خیال کا اس روزے کے ساتھ ضرورت ہے جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے کھانے پینے سے تو رک رہا ہے لیکن باقی معاملات اس کے ویسے نہیں ہیں تو اس کا روزہ اس کو بھوک اور پیاس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا لہذا قیامت کے دن جب اعمال سامنے ہوں گے تو پھر ان پر فیصلہ ہوگا اور فیصلہ معیار پر ہوگا مقدار پر فیصلہ نہیں ہو بعض لوگوں کے پاس مقدار کم ہوگی لیکن معیار اعلیٰ ہوگی تو وہ قبول ہو جائیں گے اور جنت کا کے فیصلہ ہو جائے گا جہنم کی آگ سے ان کو خلاشی مل جائے گی اور تعالیٰ نے فرمایا فقت فاض وہ پکے کامیاب لوگ ان نار فقت فاض جو آگ سے بچا لیے گئے جن کا فیصلہ آگ سے خلاصی کا ہو گیا وہ کامیاب ہو گئے تو کامیابی جو ہے وہ اعلیٰ معیار کے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی یہی وجہ ہے کہ سیدنا انا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے آپ نے فرمایا کہ سات چیزوں کی زینت سات چیزوں کی زینت اللہ رب العزت نے سات قسم کے اعمال میں رکھی ہے سات چیزوں کی زینت اللہ رب العزت نے مزید سات چیزوں میں رکھی یعنی یہ عمل کرو گے تو اگر اس عمل کو اس انداز میں کرو گے تو یہ قبول ہو جائے گا مثلا نعمت کی زینت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمت کی زینت اللہ نے شکر میں رکھی اور اگر آپ غور کریں تو اللہ کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں نعمت کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے نعمت ضائع ہو جاتی ہے تو پھر اسے خیال آتا ہے کہ او ہو یہ تو بڑی عظیم نعمت اب آپ دیکھیں نیند نعمت راحت لیکن راحت کے ساتھ نیند جو ہے سکون والی نیند جس کو آپ کہتے ہیں وہ مزید نعمت یہ ایک نعمت کے اندر ایک اور نعمت اور لیٹ کر سونا یہ تیسری نعمت ہے اس کا احساس ہی ہمیں نہیں ہمیں تو جیسے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں ایک صاحب تھے کسی کے ہاں مہمان بنے تو جب رات کھانے وانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بیڈ روم لے جا کر بٹھا دیا کہ یہ آپ کا بیڈ روم ہے اب وہ بستر پر یوں بیٹھ گئے میزبان سمجھنے لگے کہ یہ شاید تصویرات یا وظائف کر کے سوئیں گے صبح جب آئے دیکھا تو وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے سو رہے تھے تو انہوں نے کہا آپ نیند کا اتنا غلبہ تھا کہ آپ لیٹے ہی نہیں بیٹھے بیٹھے سو گئے کہنے لگے نہیں میرے ساتھ بیماری ہے کہا کیا بیماری کہنے لگا کہ میرے کھانے کی جو نالی ہے انسان کی جو کھانے کی خوراک کی نالی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک آٹومیٹک ڈور فٹ کیا ہوا دروازہ لگا ہوا ہے اور وہ دروازہ نیچے کی طرف کھلتا ہے اوپر سے خوراک جاتی ہے وہ نیچے کی طرف کھل جاتا ہے اور واپس بند ہو جاتا ہے جیسے بعض دست بن ہوتے ہیں ان کے دروازے کھلتے ہیں اور جب کچرا اندر جاتا ہے تو واپس بند ہو جاتا ہے تو وہ اوپر کی طرف نہیں کھلا کرتا تو آپ کھانا کھاتے ہی اگر سر کے بل کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو اس کے معدے سے خوراک واپس منہ کے راستے باہر نہیں آتی لیکن وہ صاحب کہنے لگے کہ میری گزشتہ آٹھ سالوں سے وہ جو خوراک کی نالی کا ڈکنا ہے جو والو ہے وہ خراب ہو گیا ہے تو میں اگر لیٹ جاتا ہوں تو جو کچھ میرے پیٹ میں ہوتا ہے وہ سب باہر آ جاتا ہے تو گزشتہ آٹھ سالوں سے میں بیٹھ کر سوتا ہوں اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسی عظیم نعمت ہمیں اللہ رب العزت نے یہ آنکھ کے اوپر پل کے دیے یہ آٹومیٹک وائپر ہیں خود بخود ہر دو چار سیکنڈ کے بعد ہم پلک جپکتے ہیں اور ہماری آنکھیں جو ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ایک صاحب کا حادثے میں یہ ایک پلک ضائع ہو گئی کٹ گئی موٹر سائیکل کے حادثے میں تو جب وہ صحت یاب ہو کے گھر آیا تو اب دوسرے دن اس کو پھر اپنے آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑا کہ ڈاکٹر صاحب میری آنکھوں پر دھند چھا جاتی ہے اور پھر مجھے کچھ نظر نہیں آتا اس ایک آنکھ میں جس کی پلک نہیں تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ یہ دراصل جو دھول مٹی فضا میں ہماری آنکھوں میں آ کر دھند بناتی ہے ہماری یہ پلک جپٹنے سے وہ وائپر کے ذریعے پاک صاف ہو جاتی ہے تو ہمیں نظر آتا رہتا ہے مگر تمہاری چونکہ یہ پلک ضائع ہو گئی ہے تو تم اب گیلا رومال پاس رکھا کرو اور ہر پانچ دس منٹ کے بعد اپنی آنکھ کو خود صاف کر لیا کرو کیونکہ اس کی آنکھ مچھلی کی آنکھ کی طرح ہو گئی تھی. اس پہ پلک کوئی نہیں تو نعمت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اندازہ انسان کو تب ہوتا ہے جب اس سے وہ نعمت چھن جاتی ہے دیکھے ہمارا تو کسی پر بس نہیں اگر اللہ رب العزت ہمیں بینائی عطا نہ کرتے تو ہم نابینا کہلاتے اگر ہمیں کان عطا کر دیے مگر قوت سماعت سے ہمیں محروم کر دیتے تو ہم بہرے کہلاتے زبان تو ہمیں دے دی لیکن قوت گویائی نہ دیتے تو ہم گونگے کہلاتے ہمیں دماغ تو دے دیا لیکن عقل نہ دی ہوتی تو ہم پاگل کہلاتے ہمیں جسم تو عطا کر دیا اگر عزت نہ دیتا تو ہم ذلیل ہو جاتے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوتے تو یہ ساری نعمتیں اس کی عطا ہیں اور ان نعمتوں کا کی زینت یہ ہے یہ نعمتیں پالش تب ہوتی ہیں زینت اس کو کہتے ہیں کہ یہ لکڑی ہے اب یہ لکڑی عام طور پر رف ہوتی ہے جب بنتی ہے لیکن جب پالش والا بیٹھ کر اس کو رگڑتا ہے پھر اس پر وردش لگاتا ہے اور مختلف چیزیں اپلائی کرتا ہے تو اس میں شائننگ آ جاتی ہے کوئی برتن پیتل کا ہو وہ سیاہ پڑ جاتا ہے چاندی کے برتن سیاہ پڑ جاتے ہیں تو اس کی پالش ہوتی ہے سیتل لگتا ہے اس پر پھر وہ پالش ہو جاتے ہیں تو چمک اٹھتے ہیں تو اعمال جتنے بھی ہیں ان کی زینت کوئی نہ کوئی پالش ضرور ہے تو نعمت کی پالش یہ ہے کہ انسان نعمت پر اللہ کا شکر گزار بن جائے ل ان شکر تم لذیذر نہ کم و ان کفر تم چنانچہ علماء نے لکھا کہ نعمت کو قید کرنے کی کا طریقہ صرف یہ ہے کہ انسان اس نعمت پر جتنا شکر ادا کرتا رہے اتنی وہ نعمت اس کے قبضے میں آ جاتی ہے اور جس نعمت پر انسان ناشکری کا مظاہرہ کرے وہ نعمت عنقریب اس سے چھین لی جاتی ہے اور جب نعمت چھن جاتی ہے ہم پاکستانی تو خاص طور پر ویسے تو بالکل یہ پورے انسان ہی لیکن پاکستانی خاص طور پر نعمت کے چھن جانے کے بعد رویا کرتے ہیں نعمت سے پہلے ان کو احساس نہیں ہوتا آزادی کتنی بڑی نعمت ہمیں احساس ہی سڑکوں پر ہم کھڑے ہو کر اپنی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہو ہمیں احساس ہی دی. لیکن جب مقید ہو جاتے ہیں پھر خیال آتا ہے او oh, ہو oh, یہ ہم نے کیا کر دی جب ہاتھ سے آزادی نکل جائے گی تو پھر روئیں گے پھر احساس ہوگا جا کر دیکھیے جو اغیار کی ممالک میں رہتے ہیں ان کو لاؤڈ سپیکر میں اذان دینے کی اجازت نہیں ہوتی یورپ کا مسلمان آپ کی طرح سڑکوں پر نکل کر اپنے عیدیں اور تہواریں نہیں مناتے سڑک کے اوپر گائیں ذبہ نہیں کرتے آپ کے پاس یہ آزادی کی وجہ سے نعمت ہے تو لا ان شکر یہ نعمت کا اصول ہے کہ جب تم اس پر شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک اس میں اضافہ فرماتے رہیں گے اور جب تم قرآن نعمت کرو گے اللہ کی کسی نعمت پر تم انکار کا مظاہرہ کرو گے ناشکری کی طرف آؤ گے تو وہ نعمت چھن جایا کرتی اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو پھر انسان پریشان ہوتا <تصفح> وہ ہے نا ایک قرآن کریم میں ایک قوم کا تذکرہ ہے فرمایا ذرب اللہ مثلاََ قریطَََ اللہ مثال دیتے ہیں ایک بستی والوں کہ ان کے ہاں امن تھا اطمینان تھا یہ مکان ہر سمت سے ان کے پاس رزق دوڑا ہوا آتا تھا اور جب انہوں نے کفران نعمت شروع کیا تو ہم تالا فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو لباس الخوف والجوع ہم نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا اب وہ ترستے تھے پہلے رزق ان کے پیچھے دوڑتا تھا اب وہ رزق کے پیچھے دوڑتا تھا تو جب انسان اللہ سے وفاداری کر رہا ہو تو اس پر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش چل رہی ہوتی لیکن جب انسان بے وفائی پر اتر آئے جب انسان اپنے معبود کو ناراض کرنے پر سن جائے پھر ہر تالا اس کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیتے پھر اس کی اکانمی جتنی بھی ہائر سٹینڈرڈ والی ہو دھپ ہو کر فلوپ ہو جاتی پھر اس کی اس کے ہاتھ جتنا وہ خوراک میں مشہور ہو خود کفیل ہو پھر وہ لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے تو میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنے سے اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں دوسری بات فرمائی کہ بلا کی زینت بلا ابتلا آزمائش اور ابتلا کو اردو میں بلا کہتے ہیں فرمایا بلا کی زینت صبر ہے جس پر کوئی آزمائش اور ابتلا آ جائے اور وہ صبر کا دامن تھام لے تو اس پر اس کے صبر کی وجہ سے وہ مصیبت اس پر راحت بن جایا کرتی چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا وہ ایک دوسرے کو تلقین کیا کرتے تھے کہ بھائی جب بھی تم پر اللہ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش آئے تو اس کو خندہ پیشانی سے لو اور جب اللہ کی طرف سے انعام ملے تو اس کو توازو اور انکساری کے, کے ساتھ حاصل کرو اب ہم نے تو یہ ٹھان لیا ہے ہم نے یہ ہمارا یہ نظریہ بن گیا ہماری زندگی اب الگ نہج پر جلتی ہمارا یہ نظریہ بن گیا کہ میں جو ہوں نا میں میں تو اس قابل ہوں کہ مجھے ساری نعمتیں ملتی رہنی چاہیے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے مجھے کوئی پریشانی اور ابتلاع اور آزمائش مجھ پر نہیں آنی چاہیے یہ ہم سب کا ذہن ہے ابتلاع اور آزمائش دوسروں کے لیے بنی ہے میرے لیے نہیں یہ ہماری سوچ بن گئی حالانکہ دنیا کی زندگی میں ابتلاع اور آزمائش تو انبیاء اور رسل پر بھی آئی ہیں ہم تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس حسبس رقوق آمن و حملہ لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہلوائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے یہ تو ناممکن سی بات ہے جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا جتنا جس کا یقین کامل ہوگا اتنی اس کی آزمائش کڑی ہوگی وہ آزمایا جائے گا چنانچہ آپ دیکھیں ہر نبی آزمائے گئے ہر رسول آزمائے گئے اور جس کا جتنا مقام ہے اتنی اس کی آزمائش خلیل الگ انداز میں آزمائے جا رہے ہیں نوسا الگ انداز میں آزمائے جا رہے ہیں عیسہ روح اللہ الگ انداز میں آزمائے جا رہے ہیں نوح علیہ السلام الگ انداز میں آزمائے جا رہے ہیں لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے تو وہ الگ انداز میں آزمائے گا اور تمام انبیاء اور رسل اپنی اپنی ابتلا اور آزمائش سے بخوشی سرخ روح ہو کر کامیاب ہوئے کہ اللہ نے کسی کو خلت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا کہ تم تو میرے خلیل ہو گئے کسی کو کلیم اللہ کا اعزاز عطا کیا کسی کو روح اللہ کا اعزاز عطا کیا کسی کو آدم ثانی کا اعزاز عطا کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء اب الرسول کا اعزاز عطا کیا کہ آپ میرے تمام نبیوں کے سردار ہیں امام الانبیاء ہیں کیوں جتنی آزمائش کڑی جتنا ایمان مضبوط اتنی آزمائش کڑی اور جتنی آزمائش کڑی سے گزرے صبر ساتھ برداشت کیا اتنا اللہ پاک نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوں تو بلا اور مصیبت پر صبر کرنا یہ بلا کے لیے زینت ہے پالش ہے کہ جب کوئی ابتدا اور آزمائش آ جائے تو اس کی اس کی پالش یہ ہے کہ انسان اس پر صبر سے کام لیتا رہے اور بے صبرہ نہ بنے ہم بے صبر ہیں بہت بڑے ہم ذرا سی پریشانی آ جائے کوئی ایک ساتھ بیمار ہوئے اور کسی بہت بڑی فرم کے چیئرمین تھے تو جب بیمار ہوئے تو کہنے لگے کہ تین دن گزر گئے بخار میں اپنے فزیشن کو گھر بلا لیا فون کر کے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب بخار جان نہیں چھوڑ رہا اور میری بہت زیادہ میٹنگز ہیں سارے کام ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں مجھے جتنے کام کرنے تھے وہ سب رکے ہوئے تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ گولیاں لکھ کے دی تو وہ چیئرمین صاحب کہنے لگے کہ آخر وائی می میں کیوں بیمار ہوا اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے پھر اپنے جو آلات وغیرہ تھے نا وہ سائڈ پہ رکھ دی اور کرسی پہ بیٹھ کر اس کو سمجھانے لگا کہ چیئرمین صاحب یہ وائی می کا لفظ نہ کہیں کہ میں کیوں بیمار ہوا یو کہ وائی نوٹ یو تم کیوں نہیں دوسرے بیمار ہو تم کیوں نہیں دوسرے مبتلا ہو تم کیوں نہیں اس نے ذرا اس کا عقیدہ درست کیا کہ تم پر یہ اللہ کی عطا ہے کہ تمہیں کم عمری میں اللہ نے ایک بہت بڑی فرم کا چیئرمین بنا دیا قابلیت کی وجہ سے یہ قابلیت وہ تمہیں نہ دیتا تمہیں کسی جھوپڑ بستی میں پیدا کر دیتا تو تم اتنے بڑے چیئرمین بن جاتے اس نے کہا نہیں کہا تمہیں صحت نہ دیتا تم چل پھر کے دکھا دیتے اس نے کہا نہیں کہنے لگے کہ تمہیں اگر اللہ پاک عقل نہ دیتا اور مجنو بنا دیتا تو تم کرسی پہ بیٹھ جاتے اس نے کہا نہیں تو کہا وائی ناٹ یو پھر تم کیوں نہیں بیمار ہو سکتے ہو جب اور لوگ بیمار ہو سکتے ہیں تو تم کیوں بیمار نہیں ہو سکتے تو میرے دوستو بھائیو بزرگوں بات یہ ہے کہ سات اعمال ایسے ہیں کہ ان کی زینت اللہ رب العزت نے سات مختلف چیزوں میں رکھی پہلا یہ کہ نعمت پر نعمت کی زینت شکر میں ہے دوسرا یہ کہ ابتلا کی زینت صبر میں ہے اور تیسرے یہ کہ محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں ہے احسان جتلانا نہیں یہ احسان کی زینت ہے ہم احسان بھی کرتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پوری میڈیا والے آ جائیں تاکہ میری کوریج ہو جائے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج مولوی صاحب نے راشن تقسیم کیا ہے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج مولوی صاحب روزے سے ہیں افطار پارٹی میں بھی تصویریں بن رہی ہوتی کہ پتہ چلے کہ منسٹر صاحب آج روزے سے تشریف لائے حالانکہ وہ صبح آٹھ بجے ناشتہ کر کے آئے ہوتے منسٹروں کے سیری آٹھ بجے تک ہوتی وہ جب زلزلہ آیا نا پاکستان میں شمالی علاقہ جات میں تو ایک منسٹر نے بے میں جلد بازی میں بیان دے ڈالا کہ لگا میں ناشتے پہ بیٹھا تھا جب اطلاع آئی تو جب ایسے ناشتے پہ بیٹھو گے تو ایسی پکڑ تو آئے گی نا کہنے لگے میں ناشتے پہ تھا اور اتل... پورا میز علا مجھے پتہ چل گیا کہ زلزلہ ہے پھر بعد میں تلائی کہ کشمیر میں اتنا نقصان ہوا اور ہزارہ میں اتنا نقصان تو خیر یہ جب تک ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں کریں گے میں اصل میں بات کو یہاں اس لیے سمیٹ رہا ہوں کہ باقی چار جو ہیں وہ آئندہ جو میں بیان کریں گے کہ وقت ہمارا تقریباً مکمل ہوتا جا رہا ہے تو میں اپنی بات کو یہاں سمیٹ رہا ہوں ہماری قومی سطح پر سوچ مختلف ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ آج شب قدر کی رات ہے یا آج پندرہ شعبان کی رات ہے یا آج عیدین کی رات ہے تو نوجوان دوڑے ہوئے آتے ہیں اور امام سے مولوی سے پوچھتے ہیں ٹیلی فون کر کے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں جی کون سی نماز پڑھی جائے کتنی نماز پڑھی جائے اب تو سنیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی بھی نوافل پڑھی جاتی ان کو نوافل غوثیہ شاید نام دیا گیا ہے غوثیہ نماز غوثیہ غوصی. تو لوگ پوچھتے ہیں جی کتنی نوافل پڑھوں تو میں بخشا جاؤں گا یاد رکھیے گا میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ یہ سوچ اور فکر کرسچینیٹی کی ہے یہ سوچ اور فکر نسرانیت کی ہے وہ پورا ہفتہ جو ہے اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں اور ہفتے کے بعد اتوار کے دن سج دھج کے اپنے چرچ میں آ کر پادری کو دو سو ڈالر پکڑا کے سارے گناہ بخشوا دیتے ہیں میں نے اتنی ڈرنک کی ہے اتنا غیا کی ہے اتنا زناکاری کاری کی ہے جو جو خواہشات کی ہوتی ہیں وہ ساری بیان کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جاؤ بچہ تم بخشے جاؤ ہم نے بھی یہ روش اختیار کر لی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ربی الاول کی بارہ تاریخ کو اگر میں نے دو چار دیگ بریانی کی یا زردے کی بنا ڈالی تو میں بخشا جاؤں گا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے شب معج میں کوئی چراغاں کر لیا تو میں بخشا جاؤں گا اور چراغاں بھی کرتے سرکاری بجلی سے ہو ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دھیا بھی ہمیں تو بجلی میسر ہی نہیں ہے کہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے رات ایک علاقے میں مجھے جانا ہوا تو وہ بتا رہے تھے کہ جیسے بجلی غائب ہوتی ہے این کسی وقت پہ گیس بھی چلی جاتی ہے دو گھنٹے ہم چائے کے انتظار میں وہاں بیٹھے رہے تو پتہ چلا کہ چائے بھی جو ہے وہ دو گھنٹے میں تیار ہوتی ہے کیونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو ہم کو تو میسر نہیں مٹی کر دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن اور تم جو ہو سرکاری بجلی خرچ کر کے چراغ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ و سلم سے محبت جتلاتے ہو کہ میں بڑا عاشق صادق ہوں اور شاک کی تفصیل تو یہ ہے کہ عشق و مستی کے سفر میں بلال حبشی سے پوچھو خبیب سے پوچھو جو تبتی ریٹ پر لیٹ کر برداشت کر رہا ہے بلال کو مارا جا رہا ہے لیکن برداشت کر رہا ہے کہتا ہے احد احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے سیدہ سمیہ کو مکہ کے چوراہے پر دولخت کر دیا جاتا ہے مگر برداشت کر یہ عشق ہے یہ عشق ہے مصیبت راحت ہے مصیبت عین راحت ہے اگر ہو صادق کوئی آشق سے یہ پوچھے مزہ جلنے میں کیا ہے شمع کے جو پروانے ہوتے ہیں نا ان کو دوسروں سے سروکار نہیں ہوتا وہ کسائی کے تخت کے نیچے بیٹھے ہوئے کتے اور بلیوں کی طرح خونخار نہیں ہوتے کہ ایک بوٹی یا چھچڑا گرا اور ان میں لڑائی شروع ہو جاتی شمع کے اوپر جلنے والے پروانے جو ہوتے ہیں وہ دیوانہ وار آتے ہیں اور ہر ایک اپنی آپ کو پیش کرتا ہے خود کو قربان کرتا ہے وہاں محبت کار فرما ہے اور کسائی کے تخت کے نیچے ہرس اور حوث کار فرما ہے وہاں لالچ ہے ہرس ہے کہ یہ بوٹی بھی مجھے مل جائے یہ ہڈی بھی میرے حصے میں آ جائے تو ان کے ناخن تیز ہوتے ہیں ان کی ان کے دانت خونخار ہوتے ہیں وہ اپنی برادری کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہوتے ہیں اور یہاں جو ہے کسی کو پرواہی نہیں ہوتی ہر ایک آتا ہے اور اپنے آپ کو پیش کر کے چلا جاتا ہے ساری عمر کے لیے زندگی کو بجھا دیتا ہے تو یہ فرق ہے میرے دوست و محبت میں اور ریا میں تو اعمال جو ہیں ان کا مقدار نہیں معیار مقصود ہے معیار اللہ چاہتے ہیں کہ تم جو نماز پڑھو تو وہ حضوری والی نماز ہو تمہاری نماز ایسی نہ ہو کہ کھڑے تو مسجد کے اندر ہو اور حساب دکان کا چلا رہے ہو کھڑے تو مسجد کے اندر ہو اور فکر تمہیں اپنی فیکٹری کی لاحق لہذا اپنے اعمال کے اوپر توجہ کرتے رہیں کیونکہ خلق الموت الحاتل حکم آحسن و عملہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں بہتر سے بہتر عمل کون کر کے لاتا ہے عمل تھوڑا دیکھیں سیدنا انا کے اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس کم ہے مال جو مال لٹا دیا تھا اب غزل تبو کے موقع پر وہ مال کم ہے اور ان دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مالدار ہیں ان سے حیثیت میں زیادہ ہیں اس وقت پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے لیکن اللہ تو معیار کو دیکھ رہے کہ معیار صداقت جو اس کو ملا وہ معیار عمر کو نصیب نہیں ہے اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ يقرض اللہ, حسنا اللہ جو دینے کا عادی ہے آج تم سے کچھ طلب کر رہا ہے لاؤ جو کچھ لا سکتے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چھوٹی سی گٹری لے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے سامان لاد کر لے آئے اب اللہ پاک چونکہ احسن و عملہ کے تحت سوال کو یوں نہیں فرمایا کہ تم کتنا لائے ہو اپنے رسول سے کہلوایا کہ پوچھو کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر میں کیا رہ گیا سوال بدل دیا اللہ پاک کہ اب بتاؤ تم کیا چھوڑ کر آئے ہو تو حضرت عمر کے سوال کا جواب ہے کہ میں آدھا مان چھوڑ کر آیا ہوں آدھا لے کر آیا ہوں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں. تو یہ ہے کوانٹیٹی کوالٹی کہ تمہاری کوالٹی اتنی بہترین ہے کہ ہم ہمیں یہ قبول ہے چنانچہ صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ پیش کیا تو اس کے بعد ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے ٹاٹ ٹاٹ کی چٹائی انہوں نے لپیٹی ہوئی ہے کپڑے بھی پاس کوئی نہیں اور اس میں ببول کے کانٹے بٹن کے طور پر لگائے ہوئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بھی ٹاٹ کا لباس اور ببول کے کانٹے لگا کر تشریف لائے ہوئے تو پوچھا جبرائیل یہ تم کس لباس میں آئے ہو فرمایا آپ کے ابو بکر کا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج آسمانوں پر اعلان کروا دیا کہ تمام فرشتے ابو بکر کا سا لباس پہ یہ ہے کوانٹٹی کوالٹی کہ اللہ کو کوالٹی مقصود ہے لہذا میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرتے رہنا چاہیے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے آخر و ان الحمد رب العالمین سنتیں ادا کر لیجیے